الحمد لله رب العالمين والصراط والسلام على سيدنا المياء والمرسلين أما بعد سأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصراط والسلام عليك يا نبي الله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 صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی اللہ محمد وعنی مبارک رمضان مبارک کی ہمارے یہاں سن چودہ سو سینتیس سی نے ہجری کی ہمارے یہاں سے مراد باب المدینہ پاکستان ہے اکیسویں شب کی برکتیں الحمدللہ ہم لوٹ رہے ہیں رحمت الہی کے حصول کے لیے دھرنا دینے والے سنت اعتقاف کی ادا کو ادا کرنے والے ڈیر و ڈیر اشاخان رسول آج مغرب سے پہلے ہی اللہ تبارک مطالعہ از وجل کی رضا کے حصول کے لیے مسجدوں میں دھرنا مار کر بیٹھ گئے ہوں گے کہ ان شاء اللہ اقض وجل رضائے اللہی سے مفرت الہی سے اللہ تبارک تعالی کی بخش و عطا سے اپنی جھولی بھر کر ہی انشاءاللہ اللہ اٹھیں گے ان تمام اشاقان رسول کو امت مسلمہ کو یہ مبارک ساحتیں یہ مبارک اشراء مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی ان ساحتوں کی ہمیں برکتیں نصیب کرے اور تمام اشاقان رسول کو احتکاف کی سنت کی فایا ادا کرنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یہ بھی ہمیں ذہن رکھنا چاہیے کہ رمضان کے گویا کے تین جو میجر اہم حصے ہیں تین اشرے ہیں اشرائے رحمت ہم نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پا لیا گزر گیا کیا کھویا کیا پایا ضرور سوچنا چاہیے کتنا فائدہ اٹھایا ضرور سوچنا چاہیے کتنا اس کو آنے والے وقت کے لیے ہم نے ایسی سرمایہ کاری کی جو ہمیں آخرت کے زیادہ نام زیادہ راہ میں بہت زیادہ نفع دے اور پھر اشرائے مغفرت تشریف لایا برکتیں لٹائیں ہم نے پایا وہ تشریف لے گیا ہمیں ضرور سوچنا چاہیے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا کتنا ضائع کیا کتنا نفع اٹھایا اور آخرت کے لیے کتنا زیادہ راہ ہم جمع کرنے میں کامیاب ہوئے اب اللہ تعالی کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے اس نعمت عظما سے آخری اشرے جس میں سنت کفایہ کی, کی بھی تلاش جو ہے سنت کفایہ ادا کرنے کی بھی ادائیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور پھر شب قدر جیسی عظیم الشان رات کی تلاش کے لیے بھی کوشش اور صحیح کے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ مبارک اشرہ بھی ملنا اللہ تعالی نے ہمیں نصیب کیا ہے ہم شکر بجا لاتے ہیں اور آئیے عزم کریں کہ رب کریم نے اپنے رحمت سے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کریں گے اس کی جو ہے اس میں شب قدر تلاش کرنے کا جو اہم ترین فیل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق میں اس کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگنی چاہیے اور اس مبارک رات کو ہمیں اس کی رضا والے کاموں میں اعکاش گزارنا نصیب ہو جائے یہ حسرت اور یہ آس اور یہ امید اور یہ دعا کے ساتھ ہی استقبال مدنی مذاکرہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو چلیے آپ کو ایک حکایت سناتے ہیں رمضان کا چونکہ آخری اشرہ ہے گویا کہ اب رمضان گیا یا اب گیا اس میں بعض چیزوں پر نفسیاتی طور پر توجہ ہو جاتی ہے عام طور پر امت مسلمہ ابھی ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو اسی کی مناسبت سے آج میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے یہ اللہ کے ولی ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں کتابوں میں ان کے تذکرے ہیں اور طب تعبئین میں سے ہیں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ حج کو جاتے تھے انہوں نے بکثرت حج کی اور اللہ نے انہیں مال و دولت سے بہت نوازا تھا تو جب یہ حج کو جاتے تھے تو جتنے بھی ان کے ہم سفر ہوتے تھے ان سارے ہم سفر کو ان سارے مسافروں کو یہ کہتے تھے کہ بھائی جو جو بھی جس کا زیادہ رائے ہے نا سب مجھے دے دو جمع کرا دو تو اب وہ جو بھی جس کے یعنی اس کے پاس رقم ہوتی تھی مال و دولت ہوتا تھا جو بھی دھرم دینار ہوتے تھے لوگ اپنی تھیلیوں میں ڈال ڈال کر ان کو دے دیتے تھے تو یہ وہ تھیلیاں لے کر اس میں ان کا مال و دولت رکھ کر جو بھی دھرم دینار جو بھی ان کا تھا قیمتی آسمان سامان وہ تھیلی لاک کر دیتے تھے سیل کر دیتے تھے اور اس پر اس کے مالک کا نام لکھ کر وہ ساری تھیلیاں جتنے بھی ان کے ساتھ ہم سفر ہوتے تھے ایک سندوک میں مقفل کر دی جاتی تھی لاک کر دی جاتی تھی اور وہ سندوک اپنے پاس رکھ لیتے تھے اب ان کے ساتھ وہ چلتا تھا قافلہ ان کا جو بھی ہم سفر ہوتے تھے اب پورا جو راستہ تھا وہ یعنی یہ ان کو عمدہ عمدہ کھانے کھلاتے تھے خود سے ان کے یہاں جو چلتا تھا ان کے ساتھ جو ان کا سمجھ जो پروٹوکال جو عملہ تھا مدنی عملہ تھا ان کا وہ طرح طرح کے لذیذ کھانے اچھے کھانے تیار کرتا تھا اور حجاج کرام کی خوب خدمت کیا کرتے تھے یہ ہر طرح کی اسائش یہ مہیا کرتے کیونکہ رقم انہوں نے لے لی ہوتی تھی اور آسائشیں مہیا کر کے یہاں تک وہ فریضہ فارغ ہو جاتے فار جب یعنی فریضہ حج سے فارغ ہوتے فارغ ہونے کے بعد یعنی جب یہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہیں مدینہ طیبہ بھی لوگ بھی واپس آتے ہیں لوگ واپس آتے تو جتنے بھی مسافر تھے نا جن کے ساتھ جو ہم سفر تھے کلیگس سے تو ان سے پوچھتے کریت کریت کر پوچھتے کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ تمہارے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے کیا تحفہ ہدیہ لے کر جاؤ گے تم تو, تو وہ بتاتا وہ لسٹیں بنتی اچھا یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ پوچھ پوچھ کر پوچھ پوچھ کر جو بھی تحفے تحائف ہوتے تھے ہر ایک کو اس کی مرضی منشا کے مطابق اس کو وہ تحفے تحائف کا بندوبست کرنا بھی انہی کی ذمہ داری تھی اور یہ ارینج کرتے تھے ارینج کرنے کے بعد اس کے حوالے کرتے تھے کہ یہ لو بھائی تو اس طرح جب سفر حج ختم کر کے مدینہ طیبہ سے تحفے دلواتے مدینہ طیبہ سے تحفے دلوانے کے بعد جب سفر حج ختم ہوتا جب لوگ گھر واپس آتے تو اس ٹائم میں یہ کلچر تھا کہ جب لوگ حاجی جب گھر کو آتا تھا تو وہ سفیدی کرواتا تھا اپنے گھر پر مطلب ہوتا ہوگا ان کا ایک اظہار اس طرح کا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جن جن کے جو بھی ان کے ہم سفر تھے ان سارے ہم سفروں کو یعنی ان کے گھروں میں سفیدی بھی یہی کرواتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی ہاں آپ تھے نا یہ چلو بھائی ان کے سب کے گھر میں سفیدی ہو سفیدی ہوگی اب سفیدی ہونے کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ تین دن کے بعد یعنی آئے تھوڑا آرام وغیرہ ملنا ملانا ہوگا تین دن کے بعد ان تمام ہم سفروں کی اور ان کے جو عزیز و اقارب اور احباب ہوتے تھے ان سب کی دعوت کی جاتی تھی ان کے ہاں سے بڑی پرتکلف دعوت ہوتی تھی عبداللہ اب ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے اور جب یہ یعنی یہ سارے جب آتے اس کے اندر جب دعوت ہوتی دعوت سے سب فارغ ہو جاتے پھر وہ سندوک کھلتا تھا مزے کی بات پھر وہ سندوک کھلتا تھا اس کا لاک جو ہے اس کو ان لاک کیا جاتا تھا اس میں سے وہ تھیلیاں نکالی جاتی تھیں ہر ایک کی تھیلی کے ساتھ اس کا نام جو ہے نا وہ ہوتا تھا نام ہوتا تھا مالک کا تو وہ اس کی مالک کو نام پکا کر اس کی تھیلی بھی واپس کر دیتے لو جاؤ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کا یہ شعار یعنی یہ طریقہ ساری عمر رہا ساری عمر رہا یوں ہی کرتے تھے تو اللہ تعالی نے نوازہ انہوں نے ایسا تھا لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر ان کے پاس اسباب جو ہوتے ہیں نا وہ بادشاہوں والے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل انہوں نے نا اپنی اس کو فقیری والی سوئی پر رکھا ہوتا ہے دل کے فقیر ہوتے ہیں وہ, وہ ان کی سوئی جام جو مطلب اتنی جام ہوتی ہے کہ اس میں کتنا ہی جو ہے نا ترغیب کا نبری کینٹ ڈال دیں ہاں, کتنی گریزنگ وغیرہ کر دیں وہ سوئی آگے چلتی نہیں ہے وہ اٹکی رہتی ہے بہت جمی بھی ان کی مشینری ہوتی ہے اور بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ظاہری طور کے حساب سے تو وہ فقیر ہوتے ہیں ظاہری انداز اطوار مال و اسباب کے اعتبار سے ہوتے ہیں فقیر مگر دل کے ہوتے ہیں بادشاہ دل کے غنی ہوتے ہیں اللہ تمہارے کو تعالیٰ از وجل کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کا جو دل ہے ایک تو وہ مطلب شوق بھی رکھتا ہے نیتیں بھی ان کے اندر ابھرتی ہیں اور ظاہر نہیں ہوتا جتنا جتنا ہوتا ہے اتنا کرتے ہیں جتنی توفیق ہوتی ہے اور باقی کرتے بھی ہیں ارمان بھی پالتے ہیں تمنائی بھی کرتے ہیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ از وجلہ نے دیا ہے عام طور پہ ٹرینڈ رمضان کے آخری عشرے میں اور زیادہ ہو جاتا ہے دن دن دلانے کا تو آپ کو بھی ہمت کرنی چاہیے دیکھیں عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کا سفر حج کا کتنا پیارا انداز تھا اب یہ حجال کلام کی کیسی خدمت کیا کر سکتے تھے دعوت اسلامی بھی حجر کلام کی بڑی پیاری خدمت کرتی ہے اور ایک نہیں کئی جہتوں میں کرتی ہے جی مجلس حج و عمرہ دعوت اسلامی نے بنائی ہوئی ہے جس میں الحمدللہ مبلغین جو ہیں وہ ان کی حجاج کیمپ میں جا جا کر مختلف جگہ علاقوں میں مختلف ایریاز میں جو حج پر جانے والے لوگ ہیں ان کو بلا بلا کر نیکی کی دعوت دے دے کر ان کو ٹرین کرتے ہیں حجاج کرام میں مبلغین الحمدللہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قافلوں میں بھی سفر کیا ہے الحمدللہ یعنی گویا کے لیں اتنے بے وہ ہوتے ہیں مطلب جذبے میں ہوتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ جا رہے ہیں گویا کہ اللہ کے مہمان ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح جتنا ہم سکھا دینا یہ مکے جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں تو ان کا حج صحیح ہو جائے عمرہ ان کا اچھا ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ اچھا کر لیں انہیں کیا کما لگے رہتے ہیں دھن ہوتی ہے ان کو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے مبلغین بھی تیار کرنے ہوتے ہیں مبلغین تیار کرنے تو مدنی تربیت گاہی ہے مدنی تربیت گاہ ہے تربیتی کورسز بھی ہیں تربیتی کورسز کی بھی ظاہر پھر شعبے وجود میں آ جاتے ہیں پھر ان کو لٹریچر بھی دینا ہے بکس بھی دینی ہے تو بکس دینے کے لیے پھر مدینت العلمیہ بھی آ جاتی ہے مدینت العلمیہ میں پھر ہمیں علماء چاہیے تو علماء تیار کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ بھی دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے اس میں ظاہر ہے کہ موم... انہی کو قرآن درست کروانے کی بھی ترکیب ہوتی ہے تو مدارت المدینہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس ہے اسی طرح جب شرعی نگرانی کرنی ہے شریعت متحرکی کے مطابق رہنمائی کرنی ہے تو دارالخیٰ اہل سنت بھی پاس ہے مرض اتنے سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی الحمدللہ امت مسلمہ کی خیر خواہی کر رہی ہے سو سے زیادہ شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے تو اس تناظر میں بھی دین کی اشاعت کے لیے سنت کی ترویج کے لیے بھی ہمارا دل جو ہے وہ ترغیب پکڑنا چاہیے اور رمضان مبارک میں ہمیں دل کھول کر راہ خدا میں دینا چاہیے دعوت اسلامی کی بھی خدمت کرنی چاہیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی لے کا طرز عمل علم اور علماء کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ قابل رشک تھا آپ ایسا کرتے تھے کہ علماء اور طلباء کو ڈھونڈتے تھے جن کی ضرورتیں ہوتی تھی نا ان کو ڈھونڈتے تھے اپنے شہر چھوڑ دوسروں دوسرے شہروں کا بھی ڈھونڈ دھوم ڈھونڈتے تھے بلکہ حبان بن الموسا کہتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنے شہروں کے اپنے شہر کے علماء اور طلباء پہ تو کم خرچ کرتے ہیں باہر اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں تو فرماتے تھے کہ یہ کیا ان کی کھانے کی ضرورتیں نہیں ہیں تو اور یہ لوگ علم دین کی اشاعت اور تو اس کی طلب میں لگے ہوئے ہیں ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ بس ان کو جو ہے نا اس لحاظ سے بے کر دو تو یہ الحمدللہ للہ ڈھونڈ کر انہوں نے جو ہے نا یہ ان کے پاس آتی تھی لسٹیں آتی تھیں یہ وظائف ان کی خدمت میں جو وہ پیش کیا کرتے تھے انہیں عطا فرمایا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ ترویج دینوں ترویج دین و ترویج دین و سنت کی اشاعت میں مشہور رہیں تو الحمدللہ یہاں ان اتنے بڑے محدث اتنے بڑے ولی جو اتنے بڑے تابئی ہیں جو خود الحمدللہ للہ اتنے بڑے تقوی کی مینار ہیں امیر بہت تھے لیکن طرز اول یہ تھا کہ دسترخوان اتنا وسیع تھا اتنا وسیع تھا ایک بار سفر میں جا رہے تھے تو دو اونٹوں پر تو صرف بنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھی اور وہ کس لیے تھی کہ لوگ جو یعنی میرے ساتھ سفر میں ان کو میں کھانا کھلاؤں دسترخوان پہ مہمان نوازی کروں یہ تھا سفر میں جاتے تھے بعضوں کا دو دو گاڑیوں پر کھانے پینے کا سامان لادا جاتا تھا کس لیے کہ جو ساتھ ہو اس کی مہمان نوازی جو ساتھ ہو مہمان نوازی کوئی چیز کھانی ہوتی تھی اکیلے نہیں کھاتے تھے مہمان کے ساتھ کھایا کرتے تھے خود کا طرز عمل کیا تھا اب یہ صحیح نہیں سوچا اچھا اچھا, اچھا اچھا اچھا اچھا یہ تو بھئی بنی ہوئی مرغی رہتی تھی عبداللہ اپنے مبارک علیہ اللہ رحمت ہو پتہ نہیں بہاد اللہ کوئی بڑے یہ تو وہ ہوں گے کھانے پینے کے شوقین ہوں گے نہیں کسر سے روزے رکھنے والے تھے کثرت سے روزے رکھتے تھے خود کا درج عمل یہ تھا لکھا ہے ان کی سیرت نے لوگوں کو حلوہ اور فالودا یہ اسٹینک کام یعنی سمجھ لیجیے ایک لگژریس جو ہے نا ڈش تھی فالودا بادشاہوں وغیرہ رہی سرو مرا کھایا کرتے تھے یہ ان کی مخصوص ڈش ہے ان کو تو وہ دیا کرتے تھے جو ساتھ میں مہمان ہوتے تھے ان کے ساتھ جو جن کی صحبتیں ہو جاتی تھیں خود روزے سے ہوا کرتے تھے تو یہ ہے نا کتنا بڑا کے بڑے ہودی کی نشانی ہے. کہ اتنے بڑے پر اتنا وسیع اور نوازے پہ نوازا جا رہا ہو اور خود جو ہے وہ جس شخص کا دسترخوان ہے وہ روزے سے ہو اور سادہ کھاتا ہو رات رات بھر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے فرائض اور واجبات بھی انہوں نے پورے کرنی ہی ہے نوافل کی بھی کثرت ہوا کرتی تھی تو ایسا طرز عمل تھا ان کا تو ہمیں ان کے طرز عمل سے بھی درس لینا چاہیے اور جہاں ہم دیگر معاملات میں اپنی ہم جو یہ ہیں رمضان شریف کے جو ان کی زندگی میں رمضان شریف کے لیے جو ہمیں عبادت کرنے کا درس ان کی زندگی اور سیرت سے مل رہا ہے ہمیں دوسری سمت بھی توجہ کر کے اس موقع پر اس سمت میں بھی اپنی توجہ رکھنی چاہیے یعنی کہ ذاتی عبادت انفرادی عبادت کی طرف بھی دھیان رکھا جائے اور ترویج دین ترویج دین و سنت کی اشاعت کی طرف بھی توجہ رکھی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ سعادت مل جائے ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہمارے لگائے ہوئے بیج سے ایسے درخت نکلیں ایسے تناور درخت نکلیں کہ جس میں ایسی بالیاں ہوں ایسے پھل ہوں ایسی پھلیاں لگی ہوئی ہوں ایک بیج ہوتا ہے نا جب بیج کو زمین میں دبایا جاتا ہے اور جب وہ پھلتا پھولتا ہے تو اس میں جب پھلیاں لگتی ہیں تو گویا کہ یہی ایک بیج سینکڑوں ہزاروں بیجوں کی پیداوار کا سبب بنتا ہے تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ثواب جاریہ والا عمل ہے یہ اس کے نفع کی مثال کچھ اسی قسم کی ہے کہ ایک سے یعنی وہ تو عام طور پر جو انویسٹمنٹ کا ریٹ ہے نا اس وقت دنیا میں وہ سمجھ لیں ایک سے لے کر نائن پرسینٹ تک کی اسٹینڈرڈ ایکسپیکٹیشن سمجھی جاتی ہے کہ یار اتنا ہونا چاہیے یعنی دس روپے پہ یوں سو روپے میں یوں سمجھ لیں نو روپئے نفع یہ بہت زیادہ حد ہے نو روپئے نفع ہو تو ان तो تو یہاں تو ایک کے بدلے جو ہے نا سینکڑوں اور ہزاروں کی بات ہو رہی ہے کتنا نفع ہے کیسے کہ آپ نے ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے آگے فائدے سے فائدے سے فائدہ ملٹیپل ٹائم ہوتا چلا گیا تو یہ سارا نفع یہ تو آپ کے وہ جھولی میں گر جائے گا تو ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے ارض کیا کہ آپ نے مسجد بنوا دی دعوت اسلامی خدا المساجد بھی ہے آپ نے مسجد بنانے کا عزم کیا اس میں اپنا کردار ادا کیا مسجد بنوائی اب مسجد بنوانے میں آپ کا جو رقم صرف ہوئی یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ تو ہو گئی اب جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اس میں لوگ نماز ادا کرتے رہیں گے ذکر اذکار ہوتا رہے گا اور مختلف تبلیغی اصلاحی اور تدریسی سرگرمیوں کا یہ مرکز رہے گی آپ کے نامۂ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا مزے کی بات یہ ہے دنیا سے جانا تو میں نے بھی ہے اور آپ نے بھی ہے ہم چلے گئے جب بھی یہ عمل ہمارے نامہ عمل میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا رہے گا تو لہذا یہ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ جس کا نفع دیر پا اور بہت ہی زیادہ ہو یہ دنیاوی عقل بھی یہی کہتی ہے حکمت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ اس سرمایے میں اس کاروبار میں پیسہ لگائیں جس کا نفع زیادہ ہو رسک کم ہو اور دے بھی طویل مدت تک نفع دیتا رہے تو اس لیے نیکی کرتے وقت بھی ایسا ہی انتخاب کرنا چاہیے اللہ تبارک مطالعہ از وجل ہمیں خوب خوب مدنی احتیاط دین و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے صرف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی جو الحمد للہ قرآن و سنت کی خدمت کے لیے ایک سو سے زائد شعبہ جات میں دن رات تن من دھن کے ساتھ مصروف عمل ہے اس کو بڑھانے میں بھی ہم جیسے کم ہمت اور کم صلاحیت والوں لوگوں کا بھی احکاش اس طرح سے حصہ مل جائے اور بروز آخرت ہمیں اس کا کثیر نفا رب کے فضل و کرم سے مل جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا آگے بڑھاتے ہیں مزید سلسلہ نگلانے شروعات و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کئی سال ہو گیا الحمد للہ جی الحمد للہ بس وہ اوت کر آتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہو گئی تھی سر جی دوبارہ کیا کہتے ہیں الحمد للہ ربی المین مدی چیرے کے ناظرین کے جو سوالات ہیں کرنے لبائک پھر آپ کی جو بات ہے اس کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے مدی کے ناظرین آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں اور اس کی قرآندازی ان انشاءاللہ اب چاند رات کو ہوگی کیا آج ہے چاند رات ہوگی شاید نا سشرے کی کوئی رندائی چاند رات ہوگی آج کا پتہ نہیں ہے پہلا سوال سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے اور انہوں نے ان پر مہندی لگائی سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے اور انہوں نے اس پر مہندی لگائی سوال آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر دو سب سے پہلے اپنے بالوں میں کالا خیزاب یعنی کالا رنگ کرنے والا کون ہے سب سے پہلے اپنے بالوں میں کالا خضاب یعنی کالا رنگ کرنے والا کون ہے اسکرین پہ دوسرا سوال بھی موجود ہے تیسرا سوال تیم مم کے کتنے فرائض ہیں تیسرا سوال ہے تیم مم کے کتنے فرائض ہیں تیم کے کتنے فرائض ہیں سلو الحبیب صل اللہ تعالیٰ علام محمد تینوں جواب ایک ہی میسج پر اگر درست مل جائیں گے تو ان اللہ آپ کا نام قرآن اندازی میں شامل کیا جا سکے گا یہ ان دو جہتوں میں کلام کیا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے محدث ولی طب تعبین اور مشہور بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بہت نوازا تھا ذاتی زندگی میں ایسا تھا کہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ یعنی رات کو کثرت سے عبادت کرنے والے نوافل کی کثرت کرنے والے تھے لیکن راہ خدا میں سفر راہ خدا میں خرچ کرنے کے تعلق سے جو ان کی سیرت مبارکہ میں جو ان کا انداز ہے وہ آج کے ان اہل مال افراد کے لیے مشعل راہ ہے اور اس کے علاوہ جو یہ جو ایام ہے کیونکہ ٹرینڈ یہ ہے کہ آخری اشرے میں دینے کا بھی جو ذہن ہے رجحان ہے یا جو ریشو ہے اتیات کا یہ بڑھ جاتا ہے تو اس پر اور زیادہ یعنی اگر ترغیب دلائی جائے اور ایسے جو ہمارے راہ ہدایت کے مینار ہیں ان سے روشنی لے لے کر بتایا جائے کہ دیکھیے یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ اکز نور على نور ہوگا کہ جذبہ بڑھ رہا ہے اور بڑھایا جائے تو نفع بہت زیادہ ہوگا تو اس پر پھر یعنی چونکہ یہ علماء اور طلباء کی خدمت کرنے علم دین کے حوالے سے بھی ان کا بہت ذہن تھا خرچ کرنے کا اور دعوت اسلامی جو الحمد للہ ترویج اشاعت دین میں مشغول ہے سنت کے سندوں کی خدمت میں جو الحمد دعوت اسلامی سو سے زائد شعبہ جات میں مشغول ہے ان کا کچھ ہلکا سا میں نے تعارف اور نام تذکرہ کرنے کے بعد یہ بھی تھا کہ الحمد اگر ہم مثال کے طور پر میرے اندر تو علم دین کی وہ صلاحیت نہیں ہے میں اتنا اچھا بول نہیں سکتا میرے اندر اکیلے طاقت نہیں ہے کہ میں مسجد بنا سکوں یا وہ ساری سرگرمیاں جو دینی اصلاحی تبلیغی جو مسجد جن کا مرکز ہوتی ہے وہ میں کر سکوں مجھے اللہ نے مال دیا ہے تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے مگر میں یہ حصہ ڈالوں اس میں تو انشاءاللہ قطرے قطرے سے جو دریا بنے گا میرا بھی تو اس میں حصہ ہوگا نا سر آپ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سیرت پڑیں گے نا تو ان میں جہاں جہاں ان کی خوبیاں لکھی ہوں گی نا ان میں سخاوت شاید ضرور ہوگی کیونکہ سخاوت جو ہے نا یہ ایک ایسا وصف ہے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے تو جسے نیکی کی دعوت عام کرنی ہو یا جو اصلاحی امت کا درد رکھتا ہے اس کو سخاوت کا جذبہ تو پڑے گا کیونکہ بخیل سے لوگ نفرت کرتے ہیں خواہ وہ گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو اور سخی سے لوگ محبت کرتے ہیں خواہ وہ کسی اور جگہ پہ کیوں نہ رہتا ہو تو سخاوت یقیناً ہونی چاہیے اور زکاة جس کو دینی ہے تو وہاں تو کوئی سخاوت کا تو اتنی میں کیا فضائل بیان کروں زکوٰۃ دینا فرض ہے دینی دینی ہے نہ دینے والا بھی اگر بخیل نہیں ہے تو پھر بخیل کون ہے اور رہے نفلی صدقات تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اصلاح امت کا درد رکھنے والے کو چاہیے کہ نفلی صدقات بھی دے اور مستحقین کو بھی دے اور پھر دینی ادارے جسے دعوت اسلامی کا جو انہوں نے فرمایا تو اس پہ بھی دے تو اللہ نے چاہتا اس کو از و ثواب ملے گا انشاءت... انشاءاللہ علی ان شاء اللہ تعالیٰ میرا خالغ اور کلام اس موقع پر شامل کریں اور پھر اس کے بعد یعنی کچھ سوالات ہیں جو آپ کے لیے بھی آئے ہوئے پھر انشاءاللہ موقع اللہ موقع وہ پہلے سوالات نپٹا لیں سہد کلام کی طرف جائیں انشاءاللہ چلے میں پیش کرتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ سے پوچھا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ زینب نام رکھنے سے مصیبتیں آتی ہیں تو کیا یہ درست ہے یا یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیا زینب نام جس کا نہیں ہوتا اس میں مصیبتیں نہیں آتی ہے تو ایسا نہیں ہے زینب کے علاوہ کوئی اور نام رکھا ہوگا تو کیا بیمار نہیں ہوگا بچے حالانکہ زینب نام اگر برکت کے لیے رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور پریشانی بیماریاں بعض اوقات ایک تو پارٹ آف لائف بھی ہوتی ہیں زندگی کا حصہ ہوتے ہیں کچھ ہماری بے احتیاطیاں بھی ہوتی ہیں تو یوں نام میں بدشگنی تلاش نہیں کرنی چاہیے بدشگنی کا ویسے بھی دین میں ہمارے دین میں کوئی بدشگنی کا کوئی حصہ نہیں ہے جی اچھا یہ مجلس مدنی چینل جو سوالات ریکارڈ کرواتی ہے وہ مدنی مذاکرہ میں ٹائم ہونے کے باوجود پورے سوالات ریکارڈ شدہ نہیں چلائے جاتے اس کی ریزن سوال نہیں سمجھا اچھا یعنی مدنی چینل جو ریکارڈ کرواتی ہے مجلس ریکارڈ کرواتی ہے کویشچنس سال کے طور پر دس کون ریکارڈ ہوئے دس کے دس نہیں چلاتے مذاکرے میں کم چلاتے دیکھئے ہر چیز اپنا ٹائم ہے ابھی اگر ہمارے اس سلسلے میں جی جی اگر کوئی کہے کہ ہم نے جناب عمران سے دس سوالات کرنے ٹھیک ہے تو ہمارا ایک ٹائم فریم ہے کہ جب ہمیں سنت شفٹ لے آتے ہیں تو ہم اپنا سلسلہ کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اتنی دیر میں اگر پانچ چلیں سات چلیں یا دس چلیں تو وہ تو ٹائم فریم کے ساتھ ہے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات تفصیل طلب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو وہ اشکالات اور تشویش باقی رہ جاتی ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعد سوالات نہ چل سکتے ہوں لیکن یہ کہ ہم نے ریکارڈڈ سوالات بھی چلانے ہوتے ہیں ویڈیو سوالات بھی چلانے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس میسیجز کے ذریعے جو سوالات آتے ہیں ان کو بھی چلانے ہوتے ہیں آپ تو رومن انگلش میں بھیجتے ہیں ایس ایم ایس پھر ہمارا اسلام آباد بیٹھ کر پھر اس کو اردو میں لکھتے ہیں اردو میں لکھنے کے بعد پھر وہ ہم کو بھیجتے ہیں اس کے بعد پھر ہم موقع کی مناسبت سے آپ کے سوالات کرتے ہیں اس لیے ہم پٹھی چلاتے ہیں کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سوالات ریکارڈ کرائیے اگر سوال نہ بھی چل سکا تب بھی انشاءاللہ نیت کا ثواب ملے گا اور پھر سوال علم کی چابی بھی ہے نا سوال سے بھی یعنی بحث جو ہوتی ہے یعنی ڈسکشن جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور علم کے دروازے کھلتے ہیں جن کو نہیں بھی معلوم ہوتا وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ مختلف پہلو ہوتے ہیں جواب میں بعض تو مختلف پہلو کور کرنا بھی ضروری ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو ایسا ہوتا ہے کہ میرا سوال چلنا چاہیے لیکن है. کتنا ہی لمبا سلسلہ ہو کوئی نہ کوئی وقت تو ہوگا کے اختتام کا اچھا مرد و عورت پر روزے کی صبر میں فرض ہوتے ہیں چونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ بے روزگار کو اگر مجھ سے شرحی سوال تو یہاں نہ کیے جا تو بہتر نہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ تربیت اولاد کا انصر بھی ہے کہ بچے کی تو خواہش ہے بچے کی تو خواہش ہے کہ میں روزہ رکھوں رکھوں رکھوں اب اس کو یعنی اس چیز کو کیسے میرے خیال میں شعور اتنا آ جائے کہ وہ روزے کے معنی اور روزے کا مطلب سمجھے ٹھیک ہے تو اس کو روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اس کو روزہ رکھنے کا ذہن دینا چاہیے اور چونکہ وہ بالغ نہیں ہے اس پر روزہ فرض تو ہے ہی نہیں تو اب اگر یہ مطلب بھوکا پیاسا رہے پا رہا پھر کھانا مانگے تو کھانا دے دے پانی مانگے تو پانی دے دے تکلیف سے مبتلا نہ رکھے تو یہاں تکلیف دینا مقصد نہیں ہے ذہن بنانا مقصد ہے تاکہ جب یہ بالغ ہو جائے اس پر روزہ فرض ہو جائے تو پھر اس کو روزہ رکھنے میں کوئی جھینچکی چاٹ اتنی خاص نہ ہو ٹھیک ہے لیکن طرز عمل ایسا ہو کہ شوق کل نہ ہو بلکہ اس کی کاشت ہوتی رہے یعنی جو پودا ہے یہ بڑھتا رہے درخت بنتا رہے تربیت کرنی چاہیے روزہ رکھوانے کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدین و اچھا پھر آپ کے ماموں جان کے لیے عمر بھر کی نیکیاں جو ہے وہ اِسال ثواب کرنے کا جو ہے وہ ایس ایم ایس بھی آیا ہوا ہے یہ دعوت اسلامی ہے الحمدعد وغیرہ رشتے دار بھول جاتے ہیں مگر دعوت اسلامی ہمارے مرحومین کو یاد رکھتی ہے اللہ اور مسلسل مطلب کہ کچھ نہ کوئی یہ سارے ثواب ملتا ہی رہتا ہے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی بڑی برکت ہے اچھا یہ بتائیں کہ جو یہ جو اتنے تجسس بھرے سوالات اور اس انداز سے آپ پیش بھی کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے قرآن نازی کے بعد ان کا جواب بتایا جائے یہ میں نے اپنے الفاظوں میں نہیں یہ جو سوالات ہیں جن کی قرآن اندازی ہوتی جی ہے کے جوابات قرآن نازی کے بعد اگر بتا دیے جائیں مدنی چینل کے ناظرین کو دیکھو hmm. جس کو تجسس پیدا ہوا اس کو تجسس تو ہو گیا قرآن نازی ہو گئی جواب بتانے میں کیا آ رہا ہے جنہوں نے یہ جوابات دیے تھے وہ پاس ہو گئے جنہوں نے جواب نہیں دیے تھے وہ پاس نہیں ہوئے فیل فیل نہیں بولتے ٹھیک پاس نہیں ہوئے پاس نہیں ہوئے کوالیفائی نہیں کرتے انہوں نے کوالیفائی کیا باقی دوبارہ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے اس پر غور کر لینا چاہیے میں انشاءاللہ آج امین کو مشورہ دوں گا مرحبا اب مرحبا جو ان کی سمجھ میں اللہ اچھا اس میں ایک بس ایک تھا جو شاید میرے سوال میں مس ہو گیا ہوگا اس میں یہ تھا کہ تفصیلی جواب عطا فرما دیں اب شاید ان کا مطمئن نظر یہ ہو یعنی ان کا مقصد یہ ہو کہ تھوڑا سا اس پر کچھ کلام بھی ہو جائے یعنی ایک لفظ یا دو لفظ کا جو کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جو ایک دفعہ یہاں سلسلے کے دوران ہی حکیم لکمان اب بھی اللہ تعالی انہوں پر جو ڈسکشن نکلی جی تھی آپ کو یاد ہوگا تو ویسے تو اس سوال کا جو ہے وہ ون ورڈ آنسر تھا سر میں یہ جو جو جی جی جی جی لکھی ہوئی نا تین سوالات جی جی یہ تقریباً مدنی مذاکرے میں یہ سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں ان کی جوابات کی تفصیلات بھی بیان کی جاتی ہیں اب یہ تو ایک دورہ ہی ہے کہ اگر آپ نے مدنی مذاکرے توجہ کے ساتھ دیکھے اور سنے ہوں گے صحیح ہے ان اس کے جوابات آپ دے دیں گے امیڈیٹلی کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا لانا چاہتا اچھا ایک سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جب یعنی ابیر صلی اللہ جب تشریف لے ہے تو ان سے جو انٹریکشن ہے اور جو سوالات ہیں تو یہ بھی تھوڑا کر لیا کریں تو اس میں بھی بدلی چلتا ہوں چلو مکہ محل کے مطابق یہ بات کرنی ہوتی ہے بعض اوقات امیر سنت کے انداز سے ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مطلب ان کو جلدی آنا سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یا بعض کا ایسا موضوع بھی نہیں ہوتا کوئی ایسا واقعہ نہیں بن پا رہا ہوتا ٹھیک ہے کہ جس پر امیدیں سنت سے اس وقت ہاتھوں ہاتھ کی کچھ مدنی پھول لے لیے جائیں صحیح تو اصل میں یہ سب سچویشن کے مطابق ہوتا ہے اور جو بھی جیسی صورت یہ حال ہوتی ہے اس کے مطابق پھر وہاں اپنا ذہن بنانا پڑتا ہے آج عمد کون عمد سا کلام سنائیں مبارد گے یہ تو ہے کہ مولانا سرز خواص اللہ علیہ کا کلام <تصح> <قلاب مبارد> ہے تمہارا نام مصیبت مجھے لیا ہوگا اور? بہت سارے کلام ہیں بہت سالوں میں سے کوئی دو چار کے تو نام لینے آسما گھر تیرے ہاں کون کہتا ہے اچھا کون کہتا ہے زینت کل کی اچھی نہیں پھر اس کا دوسرا مسئلہ کیا ہے لیکن کون کہتا ہے لیکن ابھی دوسرا کون تیسرا بہت سارے ہیں اور بہت ساروں میں سے تو میں کہہ رہا ہوں تین چار بتا دیں باغ جنت میں جنت میں کلام سوچ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آئے تم ہو حسرت ہماری بھی سمجھ میں آئی تم ہو حسرت نکالنے والے اے نام مرادوں کے پالنے والے نام مرادوں نام مرادوں کے پالنے والے اس کا آگے کیا ہے میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا آپ ہیں جب سنبھالنے والے ہائے ہائے دو یار یہ پڑھے میرے دشمن کو ہو غم بگڑی کا آپ ہیں والے کیا شان ہے ایک کلام کن کیا حسن رزا خان برادر مولانا خان برادر اعلیٰ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان کا یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا کلام ہے جو انشاءاللہ شاء ہم سننے جا رہے ہیں لیکن ایک بات یہ عرض کرتا چلوں ابھی خبر عجیب و غریب مجھے ملی اللہ کہ یہ کوئی شوہر کی دوسری شادی کی خبر ملنے پر پہلی بیوی نے دل برداشت ہو کر تین بچیوں سمیت زہر پی کر خودکشی کر لی اللہ, اللہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے را تو لیکن آپ یہ تو خودکشی کر لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے جو بھی مسلمان انتقال کرے گا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی اور جو خودکشی بھی کرتا ہے اس کے لیے بھی دعائے مغفرت ہے مگر خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور پھر اگر کوئی اپنے بچوں کو بھی قتل کر اب خودکشی خود کرے گا اور پھر جو بچوں کے ساتھ ہوگا اس کو پھر قتل بھی شمار کیا جائے گا لیکن اب جو سن دیکھ رہے ہیں کیا ہوا اگر ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں تو کوئی کرنے والا تو اپنی زندگی کے اسی ایام میں گزرے گا تو اس کا یہ کوئی جذباتی ہونے والی بات بھی نہیں ہے اگرچہ امیل سنت نے یہ ضرور شاد فرمایا کہ جس کو دوسری شادی کرنی ہے وہ فریقین کو بھی اعتماد میں لے لے گھر والوں کو بھی اعتماد میں لے لے تاکہ فتنے فساد لڑائی جھگڑوں کا دروازہ بند کیا جا سکے لیکن اگر کوئی مرد اس طرح کے کوئی اقدامات کر لیتا ہے تو عورت کیوں جذباتی ہو جاتی ہے وہ تسلی کے ساتھ رہے وہ اس کا شوہر تو ہے نا اگر مثال کے طور پر خدا نہ کوئی طلاق بھی دے دیتا ہے تو کیا طلاق لینے کے بعد عورت خودکشی کر لے گی یا کچھ ایسا اور کوئی اللہ نہ کرے کام ہوتا تو کیا عورت خودکشی کر لے گی یا کوئی مرد خودکشی کر لے گا تو ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے اگر جوش آتا بھی ہے کسی میٹر میں تو اس میں ہوش کھونا نہیں چاہیے اگر آپ جوش میں ہوش کھو بیٹھیں گے پھر وہ کچھ کر جائیں گے کہ پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہو سکے گا اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نفسیاتی طور پر نا یہ انتقامی یعنی اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم جب یہ کریں گے نا مریں گے تو تھوتو بے میں ہوگی اس پر ٹھو تھو کیا جائے گا اس کو مطلب لان دان کیا جائے گا ملامت کیا جائے گا شاید اس طرح کے خیالات کے غلبہ کہ تم ایسا ہو بھی گیا ٹھیک ہے تو है تم, है تم تو مری گئے نا یس yes, تم کو دیکھنے کے لیے <laughs> تم, تم, تم, جو تم جو تو کو تھوڑی بہت بچے ہوگا تم بولو گے ہاں تم کا موا کہ نہیں ہوا پچھتاوا ہوا کہ نہیں ہوا تم تو رہے نہیں ہو بلکہ خودکشی کرنے والا تو کیا افتحف جب افتحف خود ہی اتنا پشتا رہا ہو کیونکہ جس چیز سے وہ خودکشی کرتا ہے اسی شے سے پھر اس کو عذاب دیا جائے گا قتل کا گناہ الگ اس کی سزائیں الگ تو یہ بہت افسوسناک بھی خبر ہے اور علم کی کمی بھی اس کی ایک وجہ ہے غصہ آ جانا یہ بھی ایک وجہ ہے بےجا جذباتی ہو جانا یہ بھی ایک وجہ ہے اور ان سب کے سامنے ایک حل یہ نظر آتا ہے کہ ہم سب مل کر نیکی کی دعوت عام کریں اور خودکشی اور اس کا علاج امیر خودکشی کا علاج امیر سنت کا رسالہ ہے اسے گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ خودکشی سے باز آئیں قرضہ چڑھ جاتا ہے خودکشی کر لیتے ہیں اور کچھ ہو جاتا ہے تو خودکشی کر لیتے ہیں اللہ نہ کرے کسی نشے کی لت پڑ جاتی ہے تو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ غلامت ملامت کرتے ہیں اور ان کا نشہ چھوٹتا نہیں ہے بیزار ہو جاتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی بری عادتیں نکلنے میں دیر نہیں لگتی بندہ رات کو سوتا ہے صبح اٹھتا ہے حالات بدل جاتے ہیں برے حالات اچھے ہو جاتے ہیں اچھے برے بھی ہو جاتے ہیں ہاں تو مطلب تکلیف کے بعد رہتے ہیں اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے اس سے اس سے دعا کرنی چاہیے اس کے پیارے حبیب کا واسطہ دینا چاہیے بڑی راتیں ہیں اور بڑے ایام ہیں جہنم سے آزادی کا یہ اشارہ ہے اکیسویں شب ہے مولا اعلی کرم اللہ تعالی وجہ کی شب شہادت ہے الحمد للہ آج مغرب کے بعد بھی ہم نے ان کے متعلق ذکر خیر کیا اور تقریباً پورا بیان انہیں کے ذکر مبارک کے گرد گمتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وضہ الکریم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور انہیں جو خاص تعلق تھا رسول کریم رعف ال رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالی, اس تعالیٰ کا صدقہ ہم گناہ کو بھی عطا فرمائے آمین ان کی محبت میں جینا ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مرنا عطا فرمائے آج میرے فیس بک پیج پر ایک وہ ہماری مجلس میں وہ ایک وہ ڈالا ہے مدنی پھول دیا ہے ٹھیک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاع فرمایا علی وآلی وآلی وآلی وآلی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومین علی سے بوزل عداوت نہیں رکھتا اللہ اللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے پیارے آقا مولا علی کرم اللہ و تعالی وجول کریم کے لیے یہ فرمان فتح فرمایا تو یوں اللہ آپ اللہ کے بے شمار فضائل ہیں بے شمار فضائل ہیں آپ کے فضائل کی کوئی ابھی امتحان نہیں نکال سکتا آپ کی کرامات بھی اس قدر بے شمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کریں نہ یہ نہ تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والنتے ماشاء اللہ سلو صلی اللہ علی الحمد للہ سلے سلے آ دن پڑھی سلے آف جاچا بش تالا دل کو لب جاچا رے والے دن کال رے والے ہارے ویلکا فصل کو خطا ہے ہارے ویلکا فصل کو کھٹا ہے کا نا تال رے والے حبیب صلی اللہ تعالی آج جو خاص نسبت ہے رات کو میرے آکا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کو خاص نسبت ہے آج کی رات کو کہ اکیس رمضان مبارک آپ کی شہادت ہوئی ہے اور آج ان کی شب شہادت ہے آپ کی زندگی کا ایک انتہائی اہم ترین جو واقعہ جو ہماری کتابوں میں اسکول کی کتابیں ہوں یا عام دینی کتابیں ہوں جب بھی مولانلی کرم اللہ تعالیٰ وزرکریم کی سیرت پہ کچھ لکھا جائے گا تو واقعہ خیبر یہ لازمی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ خیبر کا کل آپ پھر خیبر کی جنگ پھر خیبر کا وہ دروازہ اکھھیڑنا اور اس کو اٹھانا اور یوں سب کچھ ان کی شجاعت ان کی بہادری اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی بشارت کے ساتھ ان کے ہاتھ میں علم دینا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ فتح ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دینی تھی اور اسی روز ان کی آنکھوں میں تکلیف کا ہونا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالنا اور ان کی آنکھوں کی تکلیف کا دور ہو جانا یہ لعاب مبارک کی تک اپنی شان ہے اور اس نواب مبارک سے مولا علی کرم اللہ تعالی وزول کریم کو بہت پرانی نسبت تھی یہ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ کی ولادت کے وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی زبان مبارک مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وزال کریم کے منہ میں داخل فرمائی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وزال کریم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس زبان مبارک کو چوستے چوستے سو گئے ان کی والدہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی کہ اگلے روز جب ہم نے انہیں دودھ پلانا چاہا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے دودھ نہیں پیا سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ والسن کو اطلاع دی گئی آپ سمجھ گئے آپ تشریف لائے اور دوبارہ آ کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے منہ مبارک میں اپنی زبان مبارک داخل فرمائی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دوبارہ وہ زبان چوستے چوستے چوستے چوتے سو گئے راوی کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کو منظور ہوا اسی طرح ہوتا چلا گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلی غذا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کو ملی وہ لعاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لعاب مبارک کی بھی شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجل القری کی بھی شان ہے اب جس منہ میں جس زمان میں بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی اتنی برکت والی شے داخل ہوئی ہو اس زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری نہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا انا مدینت العلم و علی الباب میں علم کا شہر ہوں علی ان کا علی اس کا دروازہ ہے ہاں تو میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ہاں مختلف روایتیں انزینت العلمی انا مدینۃ العلم ان بابوا کہ میں علم کا شیر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو یہ ان کی شان مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ تیار ہے جس میں آپ اس مقام خیبر کو دکھائیں گے ہم آپ کو اور وہ دروازے جو کل خیبر کا جو کھیڑا گیا وہ دروازے کی جو دیوار تھی وہ کیسی تھی اور اس کا کیا انداز تھا یہ انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے حاجی عبدالحبیب اپنے شورا وہاں تشریف لے گئے تھے ان کی حاضری ہوئی تھی اور وہاں پر انہوں نے یہ منظر عکس بندی ہوئی اور کچھ انہوں نے وہاں کی تاریخ بیان کی تو آج موقع ہے ان کی یادیں ہیں اس واقعے کی یاد ہے آئیے دیکھتے ہیں مقام خیبر کو بھی دیکھتے ہیں اور قلعہ خیبر کو بھی دیکھتے ہیں یہ جو بھی فیضان مدینہ میں بھی جو اسلامی آگ کے پیچھے اگر موجود ہوں تو وہ بھی قریب قریب آ جائیں اور مدنی چرغ کے ناظرین بھی دیکھیں آج موقع ہے مولا علی کرم مول تعالیٰ وجل کریم کی شجاعت کی بات ہے اور ان کی ہمت اور طاقت کی بات ہے آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی کے ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تقریباً چودہ سو سال پہلے کے زمانے میں پہنچ چکے ہیں وہی درخت اسی طرح کی دیواریں اسی طرح کے گھر میرے پیاروں بہتر دسلائیں بھائیوں فورتھ پیلس یا قلعہ آج عرب شریف کی وادیوں میں جس مقام پر ہم موجود ہیں ساری دنیا جس قلعے کو بہت یاد کرتی ہے جہاں ایک عظیم مارکا ہوا اور مسلمانوں کے لیے تاریخ کے جو اوراق ہیں اس نے سنہرے حروف میں ایک واقعہ بھی لکھا گیا میرے جہاں موجود ہیں یہ قلعہ خیبر جس کو ہم کہیں گے خیبر کا وہ مقام ہے عرب شریف کا یہ ایک شہر ہے جہاں مارکہ خیبر ہوا تھا قلعہ خیبر کی طرف ہم جا رہے ہیں پیرس لائیں بھائیوں لیکن آپ کو ساتھ ساتھ خیبر کا پرانا شہر بھی دکھاتے چلیں اور یہاں آج بھی خجور کے درخت ہیں اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہاں اجور کے باغات ہوا کرتے تھے اور ان باغات کی وجہ سے اس کے قریب ہی یہاں کے جو کفار تھے انہوں نے یہاں ڈیرا ڈالا ہوا تھا یہ کلا بنایا تھا اور اس کے اندر یہ محسول ہوئے اور کئی عرصے تک جنگ ہوتی رہی لیکن یہ کلا فتح نہیں ہوتا خیبر کا شہر ہے پرانی یادیں ہیں یہاں پر اسی طرح کا یہاں پر گھر بھی موجود ہے اور قلعہ بھی اسی حالت میں موجود ہے دیکھیں کہ کتنی چوڑی دیوار ہے یہ کتنا مضبوط قلعہ بنایا گیا ہوگا اور یہ پتھر کی دیوار ہے اور اس کے ساتھ یہ پھر گاڑھا وغیرہ اور یہ لگ رہا یہاں بھی پتھر رہی ہے یعنی تین دن بہت چوڑی اور مضبوط دیوار ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو ان کا سردار ہو یہ اسی کا آخری مکان یا کمرہ ہو یہ دیکھیے پیسے میں اسکرو نہیں ہے یہ لکڑی کا اس طرح لکڑی کے اندر لکڑی کو فکس کیا گیا ہے جس سے دروازہ موو بھی ہوتا ہے اس میں اسکرو نہیں ہے یا علی مولا علی مشکل خوشا آپ بھی شیرے پوتا مولا علی مشکل خوشا بے عطا مولا علی مشکل خوشافی شردے بھاگتا مولا علی مشکل خوشا سلور الحبیث صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سر اصل اس قلعے کا اینڈ ہے آخری کمرہ ہے اور یہاں انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ یہ دو اسپوٹس بنائے تھے روشن دان تھے جس سے پورے دور دور کے علاقے کو مانیٹر کیا جا سکتا ہوگا دور سے آنے والے کی خبر لی جا سکتی ہوگی آپ دیکھیے یہاں سے کتنے دور کا علاقہ نظر آتا ہے اور یہ بالکل اینڈ آف اس قلعے کا بالکل آخری ہے <سطور> ہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ این علی ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصوب یہ چشمہ ہے زیدار کر لیجئے لیجیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی امیر سنت کی بھی اس دوران زیارت ہمیں الحمدللہ ہوئی ہے اور اب مدنی مذاکرے کی طرف انشاءاللہ سفر ہوگا نیتوں کے بعد آج ہمیں حسن علی کی زیارت نہیں ہو رہی حسن رضا بن علی رضا کی زیارت نہیں ہو رہی اچھا ماشاءاللہ ہوئی ہوئی حس و معمول سحان اللہ ماشاء یہ ہمارے اسلام, اسلام بھائی علی رضا ان کے شہزادے ہیں علی رضا اے حسن رضا بن علی رضا اچھا یہ رونے والی سرکار بھی آ گئی ہے کیا بات ہے سلو حبیز اللہ علی محمد ہاں کسی کا کام سونا ہے کسی کا کام رونا اپنے اپنے حصے کے کام ہو رہے ہیں صلو علی سلو الحبیز اللہ اللہ الله Allahهُ Allah Allahهُ Allah alla Allah alla alla alla alla alla alla alla حبیب رے is that, that, that. کسی کا اتاہ دل شکتی دور ہو اشبار آتا ہو دل دور ہو دیر کیے خوفے خدا دیر کیے خوف خدا بولا لالیشکل مانا مشکل کوشار آپ ہے جیرے رو دانے مشکل کو شار کیجیے ہفتے دعا ایمان پر ہو خاتین کیجیے دعا ایمان پر ہو ہاتھ <سؤال> مولاش خوشا مشکل خوشا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا کیونکہ جہاں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا ذکر ہو تو وہاں ظاہر ہے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر مبارک یاد آتا ہے اور جب ان دونوں کا ذکر ہو تو ذکر مصطفیٰ کیسے رہ جائے ان کے صدقے تو سارے ذکر ہیں تو ہوا یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ایک مرتبہ اپنی شہزادی شہزادی کون بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی کرم اللہ و تعالی وجول کری وہاں نہیں تھے تو آپ نے ایک فرمایا کہ بیٹی علی کہاں ہیں عرض کی کہ کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی اور میاں بیوی میں کچھ ہو جاتا ہے ناراضگی ٹائپ کا تو وہ تشریف لے گئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدبیر اعظم ہیں اور تشریف لے گئے اور دیکھا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کسی جگہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی آپ پر آپ کے بدن مبارک کے بوسے لے رہی تھی آپ نے تو رابطہ راب راب مٹی والے اٹھو اور کچھ مختلف موضوع چل گیا تو بات ختم ہو گئی واقعہ میں نے کیوں بیان کیا ایک تو یہ کہ گھرانے کا ذکر ہو جائے دوسری بات کہ بیٹی کی حکمت عملی بتایا نہیں تھا کہ اباجان کیا بات تھی والد صاحب چونکہ مدبیر اعظم ہیں پوچھا نہیں کہ کیا بات تھی بات تشریف لے کے مولا علی کر رہا ہوں اول تعالیٰ وجول پاس وہاں تسکرائی نہیں کیا کہ میں یوں ہاں یوں ہاں یا کیا بات ہے کیوں ناراض ہو گئے کچھ بھی نہیں اتنے پیار سے بات کی کہ ساری بات آگے پیچھے ہو گئی یہ دنیا بھر کے عاشقا نے صحابہ عاشقہ نے اہل بیشی نے مصطفیٰ کے لیے میں ایک سبق بیان کر رہا ہوں جو بیٹیاں اپنے سسرال کی اور اپنے گھر کی باتیں ماں باپ کو بتاتی پھرتی ہیں نا ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور جو والدین اپنی بیٹی کی باتیں سن کر جذباتی ہو جاتے ہیں اور کیا کچھ کر جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور دوسری تیسری بات داما سے جب ملتے ہیں تو ہم جا کر ساری باتیں کرتے ہیں کیا بات تھی کیوں کیا, کیا کیسے کیا کیا ہوا تھا کچھ حکمت عملی بھی شے ہوتی ہے پیار محبت کے ساتھ وقت گزارنا بھی کوئی شے ہوتی ہے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں پیار بڑھتا ہے اعتماد بڑھتا ہے اتفاق پیدا ہوتا ہے لڑائی جھگڑوں سے بچت ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ امیل سنت کے بھی کرانے کی زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اللہ تعالی عطار اتار عطار سب کو سلامت رکھے اور ان سب کی برکتیں اور ان سب کے فیضان سے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی سلامت رکھے ہمیں بھی نظر بد سے بچائے مجب مجب مجب ہماری اعلی اولاد کو بھی نظر بد سے بچائے مجب مجب شر اور فطر و برائی سے بچائے مولا علی قرم اللہ تعالی وج الکرین کی مبارک باتیں ہیں ان کی مبارک یادیں ہیں اور پھر اس گھر کی ایک اور بات ضرور کرنی چاہیے وہ ہے اولاد کی تربیت کہ والدین کی تربیت کے شاہکار امام حسن اور امام حسین ربی اللہ تعالیٰ ان۔ ہو کہ ایک نے قربانی دے کر امت میں خون ریزی ہونے سے بچایا اور ایک نے باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا اپنی جان دے دی اور اپنے نانا جان رحمت علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے اس پرچم کو اونچا رکھنے کے لیے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی بھی جان رائے خدا میں قربان کر دی آل حضت امام علیہ سنت کیا خوب لکھتے ہیں کیا بات رضا اس جمدی کرم کی کیا بات رضا اس چمدی کرم کی زہرا میں امین سنت سے ایک سوال کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ اللہ آپ بھی کلام لکھتے ہیں شیر لکھتے ہیں یہاں پر اہل حضد امام اہل سنت نے اس شیر کے دوسرے مصرے میں زہرا بھی لکھا ہے کلی بھی لکھا اور کلی میری معلومات کے مطابق زہراتن سے مراد کلی ہے تو یہ دونوں ایک ہی معنی ہیں جیسے آپ نے لکھا مدنی مدینے والے تو مدنی ہیں ہی مدینے والے تو یہ کوئی کلام کا حسن ہے یا اس کو اب کیا کہیں گے اب یہاں مراد زہرا کے معنی ہے یا کوئی اور واہورا ہے یہ والا حضرت ہی سمجھ سکتے ہیں زہرا ہے کلی اس میں حسن اور حسین کری جس میں حسن اور حسین پور جس میں حسین اور حسن اور حسین پور حسین اور حسن پور حسین وزن چلے صلیحبیب صلی اللہ تعالی محمد مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو موتکفین کے تاثرات اور ان کے نیت وغیرہ بھی بتاتے ہیں آج ماشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ جو آخری عشرے کے سنت اتقاف کرنے کے لیے جو اسلام بھائی فیدان مدینہ میں آ چکے ہیں شاید ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک نیا مدنی گلدستہ ہو لیکن ماشاء اللہ ہمارے وہ متقفین جنہوں نے یہاں کئی دنوں سے اتقاف کیا ہوا یا ممکن ہے مجھے نہیں پتا کہ نئے آنے والوں کے بھی تأثرات لیے گئے ہیں کیونکہ پچھلے ایک دو دن سے تو آنے والے شروع ہو ہی چکے تھے مگر پھر بھی دیکھتے ہیں آج ہمارے متقفین کیا کہہ رہے ہیں I'm a joy سی جہان گئے ہمارا یہ مدنی قافلہ مدنی سہرہ من منسیرا سے آئے میرا تعلق فاری قباس سے آئے ہے کوئٹے سے لاہور سے آیا ہوں ضلع مظفر گڑھ سے نیا سے تحصیل علی پور سے آیا ہوں دس دن کے لیے آئے ہیں بلدیا ٹاؤن ماجر یہ احتاف کی برکت ہے کہ میں آج یہاں پہ پہنچا ہوں اور اس کی برکت سے میں جامعہ ترم میں اور واپس جان کا مریض ہوا ہوں ہر قسم کی تعلیم مل رہی ہے اس وجہ سے جو نا بندہ مطمئن ہے اور یہ ایک ایسا مدنی ماحول دنیا کو دیا ہے جس میں امن ہے سکون ہے چین ہے اور سب کی خوشی ہے مجھے ٹرین کتنے سارے لوگ ملے ہیں وہ بھی حیران ہو رہے تھے جب ان کو پتا چلا کہ میں جو ہے نا وہ دس دن کے اعتقاب کے لیے لاہور سے کراچی آیا ہوں جب میں نے مجموعی چینل کھولا تو مجھے بہت بہاریں نظر مل رہی تھی تو تو مجھے پاپا جانی کے بیانات مدنی مذاکرے حاج عمران صاحب کے جو بیان تھے یہ مجھے سن کے نا ایک عجیب جذبہ سا پیدا ہوا تو یہ بیان سن کے نا الحمدللہ پہلی مرتبہ مجھے اتقاف نصیب ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ اگر کسی نے زندگی بنانی ہے تو مدنی چینل کو دیکھیں اور وہاں جا کر سیکھیں جس دن سے اتکاف میں پہلی بار بیٹھے تو ماشاءاللہ بہت تبدیلی آئی ہے نماز پڑھنا شروع ہو گئے نیکیوں کا رجحان ہو گیا برائیوں سے بچنے لگے الحمدللہ الحمد داڑھی شریف چہرے پہ نہیں تھی سنت کے مطابق داڑھی سجائیے جو ہم نے نہیں سوچا ہوتا وہ بھی ہمیں یہاں سیکھنے کو مل جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھا جاتے ہیں صحیح زندگی کیا ہے نہ یہاں کوئی اناج کی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے باہر کے جو ماحول ہے اللہ بچا ہے لیکن فیضان مدینہ کا جو سکون ہے یہاں کی بات کچھ اور ہے باہر کے ماحول میں جو ہے نکاح کرتے بندہ شرماتا ہے بیٹھ کے پانی پینا بیٹھ کے چائے پینا بیٹھ کے کھانا کھانا تو یہاں پر ماشاء اللہ تو فیضان مدینہ میں آ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آ... کوئی کسی سے شرماتا نہیں ہے آرام سے بیٹھ کے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ کے آرام سے پیتا ہے یہ سارا تربیت ماشاء اللہ اچھی تربیت ہوتی ہے ہاں دل کو سکون ملتا ہے جو آج کل بہت مشکل سے آ... ہمیں نوجوانوں کو ملتا ہے یہاں آ کر بہت تو خوشی ہوئی دل کو سکون ملتا ہے دل کہتا ہے بس ادھر یاد ملے نمازیں سیکھے وضو وغیرہ کے کامات جو ہیں سب کچھ پراپر طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے بلکہ پریکٹیکلی طور پر سمجھایا جا رہا ہے جو بیکار زندگی گئی ہے پیچھے تیس پینتیس سال جو گئے ہیں ہمارے بالکل ناجائز بیکار گئے ہیں اب جو زندگی ہے ہماری ماشاء اللہ پاپا کے فیسو کرم سے اب زندگی شروع ہوئی ہے ہماری میرے کی ذات ایک تربیت ہے وہ خود ایک تربیت ہے ہمارے لیے کالج اسکول سے بڑھ کر وہ ان طرح تربیت کر کوئی نہیں سکتا جب ان کی تربیت دیکھتے تو پتا پڑتا پچھلی زندگی کچھ کیا ہی نہیں ہے تربیت ہوئی نہیں اور یہاں آیا ہوں تو پتا چلا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ بس ایسا لگا کہ یہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا مسلمانوں کا اتحاد معلوم ہو رہا ہے کہ ماشاء سے دیکھیے مسلمانوں میں کتنی یعنی کہ آج بھی کچھ زندہ ہے ان کے اندر ہے یعنی کہ نیکی کا جذبہ اور رمضانوں میں مختلف قسم کی عبادات دیکھ کر ایک روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے یہاں اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان تو ہیں ہم دین کا درد رکھتے ہیں لیکن وہ ایک جو جذبہ ہے نا وہ جذبہ ماشاءاللہ نگران شورا کا جب بیان سنتے ہیں نا تو وہ ایک طرح پیدا ہوتی ہے دین کے درد کے لیے اسلام کے لیے تو پھر دل کرتا ہے کہ یار کچھ کریں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں میں نے قافلے کا ذہن نہیں تھا یہاں پہ آیا ہوں عمران آجی صاحب کا بیان سنا ہے صبح تو انشاءاللہ شاء تین دن کے قافلے کی نیت کی ہے چاند رات کو سوچا تھا چاند رات کو واپس چلے جائیں گے لیکن چاند رات کو تین دن کے قافلے کی نیت کی بھی جمع کرا دیے ایسا لگتا ہے کہ ہم مدینے میں آ گئے ہیں. یہ ایسی کے پہلے کبھی دیکھی نہیں ماشاءاللہ ایسا ماحول بھی نہیں دیکھا باہر کے ماحول میں بندہ گناہوں میں گرا رہتا ہے یہاں کے نیکیوں سے وابستہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ واقعی جو بھی اسلامی بھائی یہاں پر آتے ہیں انہیں واقعی اتنا مزہ آتا ہے کہ جب ایک بار آتے ہیں تو پھر نیکسٹ بار بھی کہتے ہیں کہ اب یہیں پر آنا ہے اب کہیں اور نہیں جانا جو مسئلے جو ہمیں آج تک پتا ہی نہیں ہے ان مسئلوں کا یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ یار یہی مسئلہ ہے چھوٹی چھوٹی جی باتیں جو ہیں ہم نے سوچا ہی نہیں آج تک کہ یہ مسئلے بھی یہاں پر یہ بھی ہوتے ہیں زندگی کا یہ بھی کوئی حصہ ہے تو یہاں آگے پتہ چلتا کہ نہیں یہ بھی کوئی حصہ ہے زندگی کا بھائی یہ بھی زندگی کو اس طرح نہیں حصہ گزارنا ہم نے ادھر آگے کوئی کھویا نہیں ہے پایا ہی ہے کل بھی یہ بیان چل رہا تھا عمران اتاری صاحب کا انہوں نے یہ کہا کہ مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں اور ہمیں رونا آتا ہے اور ہمیں رونا آتا ہے اللہ کے لیے خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر پوری امت مسلمہ کو کہتا ہوں کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں وہ مت کسی ان کو میری خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں اللہ کے لیے اسلام کا یہی کام مقصد ہے خدا کے لیے پلیز یہ اس کو میرا سنو پے یہ حقیقت ہے آج کل کے طور میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لو اگر آپ کے پڑوسی بین بازی کتنے ہو گئے ہیں خدا کے لیے یار خدا کے لیے میری بات میرا آخری پہ گا اللہ کے لیے اللہ اللہ اللہ علی الحبیب سلو اللہ بابا یہ تو وہ اسلامی بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آئے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے جو کچھ نہیں پتا تھا پتا چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ظاہر ہے کہ کروڑوں کروڑوں مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ مسلمان دنیا بھر میں ہیں جو ہماری اردو سمجھ رہے ہیں اگر ہم ان سے بھی عرض کریں تو سب کے سب تو فیضان مدین ہمیں آنی رہے نہ سب اس طرح مطلب آ جاتے ہیں اب وہ وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں یہاں آنے کے بعد ہمیں پتہ چلیں تو یہ جب تک یہاں آئیں گے ان کو باتیں پتہ نہیں چلیں گی اس کے لیے کوئی مدنی گلدستہ طا فرما دیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہاں پر کس انداز پر وہ جیے کہ کم از کم اس کو اپنی بنیادی ضرورتیں زندگی کی وہ پتہ چلیں نیز میں یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کروں گا پھر آپ آغاز لیجیے گا کہ آج جو ہمارے متقفین اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں ماشاء اللہ بھی دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے تو انہیں مطلب کہ اپنے یہ اوقات کار کی طرح گزارنے چاہئیں تاکہ آنے کا مقصد حاصل ہو سکے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے